ایک کتاب وال بے شک تمہارے پاس ہمارے یہ رسول تشریف لائے کہ تم پر ہمارے احکام ظاہر فرماتے ہیں بعد اس کے کہ رسولوں کا انع مدتوں بند رہا تھا کہ کبھی کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشی اور ڈر سننی والا نہ آیا تو یہ خوشی اور ڈر سننی والے تمہارے پاس تشریف لائے ہیں اور اللہ کو سب قدرت ہے